السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار نن منع ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ کئی طرح کی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ننی منی سی پیاری سی ہنسنے ہسانے والی کہانی امید ہے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننّے منع ساتھیوں کو پسند آئے گی عنوان ہے گوشی کا بستہ اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے ساجدہ غلام محمد نے گوشی نے اپنے بستے میں دو گاجریں بہت ساری چاکلیٹیں چپس بسکٹ اور ٹافیوں کے پیکٹ رکھے اس کے بعد گوشی نے بستے میں پانچ کتابیں بھی ٹھونس دیں اب گوشی خرگوش اسکول جانے کے لیے بالکل تیار تھی اس نے بستہ گلے میں ڈالا اور چھلانگ لگانے کی کوشش کی بستہ تو بہت بھاری ہے اسے اٹھا کر میں اسکول کیسے جاؤں گوشی سے تو ہلا بھی نہیں گیا میرا خیال ہے مجھے اس میں سے کتاب نکال لینی چاہیے بستہ ہلکا ہوگا تو میں چھلانگ لگا سکوں گی گوشی نے سوچا اور بستہ کھول کر دیکھنے لگی بستی میں پانچ کتابیں تھی یہ بہت وزنی کتاب ہے اسے بستے سے نکال کر یہی رکھ دیتی ہوں گوشی نے جنگل کا علاقہ کتاب نکال کر بستہ دوبارہ گلے میں ڈالا اور چھلانگ لگائے بوئنگ وہ بس ایک چھلانگ ہی لگا سکی اوف بستہ تو ابھی بھی وزنی ہے میں ایک اور کتاب نکال لیتی ہوں گوشی نے بستہ کھولا تو اس میں اب چار کتابیں تھی اس نے گاجر کیسے کھائیں کتاب نکال کر بستہ دوبارہ گلے میں ڈالا اور چھلانگ لگائی بوئنگ بوئنگ وہ دو چھلانگیں لگا سکی اوف بستہ تو ابھی بھی وزنی ہے میں ایک اور کتاب نکال لیتی ہوں گوشی نے بستہ کھولا اس میں اب تین کتابیں تھی گوشی نے جانوروں کی اقسام کتاب نکال کر بستہ دوبارہ گلے میں ڈالا اور چھلانگ لگائی بوئنگ بوئنگ بوئنگ وہ تین چھلانگیں لگا سکی او بستہ تو ابھی بھی وزنی ہے میں ایک اور کتاب نکال لیتی ہوں گوشی نے بستہ کھولا اس میں اب دو کتابیں تھیں گوشی نے بل کیسے بنائے کتاب نکال کر بستہ دوبارہ گلے میں ڈالا اور چھلانگ لگائی بوئنگ بوئنگ بوئنگ بوئنگ وہ چار چھلانگیں لگا سکی او تو ابھی بھی وزنی ہے میں ایک اور کتاب نکال لیتی ہوں گوشی نے بستہ کھولا اس میں اب صرف ایک کتاب تھی گوشی نے اپنا دفاع کیسے کریں کتاب نکال کر بستہ دوبارہ گلے میں ڈالا اور چھلانگ لگائی بوئنگ بوئنگ بوئنگ بوئنگ بوئنگ, بوئنگ, بوئنگ. اہا سکول آ گیا گوشی نے خوشی سے کہا وہ چھلانگ لگا کر اسکول گیٹ سے اندر جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کوکی کینگرو نے آواز دی ارے گوشی بات تو سنو تمہارے بستے میں کتنی کتابیں ہیں ایک بھی نہیں صرف بس میرے کھانے پینے کی چیزیں ہیں گوشی نے اپنا بستہ کھول کر دیکھا تمہارے پاس کتابیں نہیں ہوں گی تو تم پڑھو گی کیسے مس مورنی تو بہت ناراض ہوں گی کوکی نے بڑی سی چھلانگ لگائی اور اس کے پاس آ گیا اوہ لیکن میرا بستہ بہت وزنی تھا اس لیے میں ایک ایک کر کے اپنی کتابیں نکالتی گئی گوشی پریشان ہو گئی تمہارا بستک کتابوں کی وجہ سے نہیں ان فضول چیزوں کی وجہ سے وزنی تھا تو میں نے نکال کر کچھ میٹھی گاجریں رکھ لی تھی گاجریں کھانے سے تم میں طاقت آ جاتی آہ, تم ٹھیک کہہ رہے ہو کوکی اب میں کیا کروں میری سب کتابیں تو پیچھے ہی رہ گئی ہیں گوشی نے کہا تو کوکی کینگرو مسکرایا اس نے اپنے پیٹ پر بنے تھیلے میں سے گوشی کی پانچوں کتابیں نکال کر اسے تھما دی میں تمہارے پیچھے آ رہا تھا اور تمہاری کتابیں اپنی تھیلی میں ڈالتا جا رہا تھا تم نے اپنی اور میری بھی اتنی طاقت کہاں سے آئی گوشی نے اپنا کان کھجاتے اچھے اچھے پھل اور کھانا کھانے سے کوکی نے جواب دیا تھا پھر دونوں نے مل کر گوشی کے بستے میں موجود سارے چپس چاکلیٹ اور بسکٹ اپنے دوستوں میں بانٹ دیے واہ میرے بستے میں پانچ کتابیں اور بس دو گاجرے ہیں لیکن یہ پھر بھی ہلکا پھلکا ہے گوشی نے خوش ہو کر کوکی کینگرو کو بتایا پھر دونوں نے ایک ایک گاجر اپنے منہ میں دبائی اور چھلانگے لگاتے ہوئے اسکول کے اندر چلے گئے بوئنگ بوئنگ بوئنگ گوشی اور کوکی تو چلے گئے اپنے اسکول